ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا جو خیراتی ادارے ہیں اسپتال وغیرہ وہاں اگر زکات دی جائے تو وہ زکوت ادا کیسے ہوگی یہ دیکھیے زکوٰۃ میں ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں تملیک شرط جسے زکات دی جائے اسے مالک بنایا جائے اب اگر زکات کے پیسے سے علاج ہو جائے یا اسپتال کے کمرے کا کرایہ دے دیا جائے تو اس میں تملیک نہیں پائی گئی اس لیے زکات ادا نہیں ہوگی اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی غریب آدمی ہو اس کا علاج کرائیے اور علاج کرانے کے بعد جو اس کا بل بنتا ہے زکات کا وہ مریض کے ہاتھ میں دے دیں پیسے اب اس میں تملیغ پائی گئی کہ وہ آدمی اس کا مالک بن گیا اب مالک بننے کے بعد میں وہ اسپتال کا حساب جو ہے وہ چکا دیں یعنی اس کا بل دے دیں اب زکات ادا ہو جائے اسی طریقے سے کسی کو دوائیوں کی ضرورت ہو آپ اس کو پیسے دے دیں وہ دوا خرید لیں تو اس کے ہاتھ میں دیا جائے جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کیا جائے اور جہاں ناممکن ہو اور زکات ہی مت سے اس کا علاج کرانا اور اس کی ادائیگی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے یہ آخری بات ہے کہ کسی زکوات کے مستحق کو وہ زکوات دے دی جائے اور وہ زکوات قبول کرنے کے بعد ہمیں ایسے ادارے کو دے دے چاہے وہ دینی ادارے ہوں چاہے وہ رفاعی ادارے ہوں یا علاج مالجہ کرتے ہوں تو اس صورت میں زکوات ادا ہوگی جب تک زکوات کا مالک کسی کو نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک زکات ادا نہیں ہمارے علم میں یہ ہے کہ جتنے بھی خیراتی ادارے ہیں یہ براہ راست زکوات لے لیتے اور اس میں سے علاج کرتے تو زکوات دینے والے کی زکات ادا نہیں ہوگی اور آپ کو جو ہم نے پیسے دیے ہیں یعنی اسپتال کے یا کسی آرگنائزیشن کے صدر یا سیکریٹری کو تو یہ اس کے پاس امانت ہے اب اس امانت کو اس نے تو آپ پر اعتماد کیا ہے اب اس امانت کو آپ ضائع نہیں کریں گے آپ امین ہوں گے لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جانچ پڑتال کر کے مستحق زکوٰۃ کو زکوت دیں یا اس کو دے دیں وہ اپنے ہاتھ سے بل ادا کر دیں تو مالک اگر بنا دیں تو زکوت ادا ہو جائے گی اب میں ہیلا کیوں جائز مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ ایک اسپتال خال سطن خیراتی ہے. کوئی مخیر آدمی اس میں علاج نہیں کراتا مکمل وہ خیراتی تو اب بجلی کا بل کیسے دیں گے عملی کی تنخواہ کیسے دیں گے ظاہر وہ تو زکوٰۃ کے مستحق نہیں اب چونکہ بجلی اس لیے جلائی جاتی ہے کہ مریضوں کی خدمت کی جائے عملہ اس لیے ہے کہ مریضوں کا آپریشن کرے یا ان کا علاج کرے تو ایسی صورت میں ہیلا کرانا جائز ہوگا کیونکہ ہیلے کے بعد بھی رقم جو ہے وہ زکوت کی مد میں استعمال ہو رہی ہے اور یہ جو ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ تملی شرط ہے یہ شرط اس میں پوری ہو جائے گی جب کسی کو زکات دی جائے اور وہ زکوت لے کر کے خوش دلی کے ساتھ اس ادارے کو اپنی جانب سے عطیہ کر دے تو وہ ہوگی مگر وہ بھی جبکہ شرعی ضرورت اور اس طرح اگر ہیلا عام ہو جائے تو میرا خیال ہے دنیا میں کسی بھی غریب کا بھلا نہیں ہوگا کوئی بھی سیٹ اپنے چپراسی پیون کو پیسے دے کر ہیلا کروائے گا اس کو نوکری کرنی ہے تو ہیلا کر کے واپس ہی کرے گا بیچارہ تو ایسے زبردستی کا ہیلا اگر ہو تو, تو کسی بھی غریب کا بھلا نہیں ہوگا سامنے ہم دیکھیں گے شرعی ضرورت کیا ہے ایسی صورت میں ہم ہیلا کروائیں گے یہاں کچھ ابام ہوتا یعنی عام طریقے سے یہ کہ بھئی آپ زکات دے دیں ہم ہیلا کر کے مسجد میں لگا دیں یہ تو جائز نہیں بھائی زکوت مسجد میں کیسے لگے گی اور بل اعلان کہ آپ, کر, آپ, آپ ہیلا کر لیں اور تعمیر مسجد میں لگا دیں اور وہ حوالے دیتے ہیں اب یہ ذہن میں رہے مفتی کا کام یہ ہے کہ حالات حاضرہ پر اس کی نظر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جو ہیلا کا مسئلہ فتح رضویہ میں لکھا ہے تو حالت مسلمانوں کی یہ تھی جب برطانوی راج تھا مسلمانوں کے پاس مسجد میں سفیدی اور چونا کرانے کے پیسے نہیں ہوتے اس لیے کہ انگریز نے تو مسلمانوں کو بالکل ہی کیا کہنا چاہیے ایک گھٹیا قوم بنا دیا تھا ہندوستان سونے کی چڑیا ہے سارا مال لے کر چلا گیا آپ کو تعجب ہوگا کوئی بہت دور کی بات نہیں ہم نے تقریباً 68 میں نوے اکانوے میں ہندوستان کا دورہ کیا اسپیشل اس کے سفیر سے مل کر ہم نے ہندوستان کے بائیس شہروں کا ویزا لیا اس نے ہمیں الاؤ کر دیا بائیس شہروں میں ہم گئے تو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ امام کو جب وہ امامت کر رہا تو صرف اس بیچارے کو محلے والے تین وقت کی روٹی کھلا دیتے وہ امامت کر رہا کوئی زیادہ دور کی بات نہیں یہ نائنٹی ٹو نائنٹی ون کی بات کر رہا اور ایک بہت بڑی مسجد کے امام کو میں نے تاکہ اس کے عزت نفس مجرو نہ ہو ادھر ادھر دوسری باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کو کیا مشاہرہ ملتا کہنے لے کے تیس روپے ملتے اب اور فرمائیے آپ جب حالات ایسے ہوں تو ان حالات میں اعلی حضرت نے اب زکوت میں ہیلا کر کے مسجد کو رنگ و روغن یا مسجد کی ضرورت جو دین کا نقصان ہو رہا ہو تو ایسے موقع پہ ہلے کو جائزہ رکھا یہ قانون عام نہیں کہ جب جی چاہے آپ ہلا کر کے کہیں بھی لگا دیں تو پھر تو کسی غریب کا بھلا ہی نہیں ہوگا اس لیے بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کو اس پر عمل کریں اور جو کسی پر اعتماد کر کے آپ زکات دیں اس کا بھی کام یہ ہے کہ بڑی دیانتداری داری کے ساتھ میں اس میں جو ہے اس پیسے کو وہ لگائے اب میں ایک مسئلہ صرف بتاتا ہوں دیانت داری کا کیسا حضور امانت دارت و حضرت انس ابن مالک کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وعض اور خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ جملے حضور تین مرتبے فرماتے لا ایمانہ لے ملا امان تعالیٰ لا ایمانہ لے ملا امان تعالیٰ لا ایمانہ لے ملا امان تعالیٰ آگاہ ہو جاؤ کہ جس آدمی میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے ایک بات ایک بہت بڑے بزرگ تھے علما ان کی محفل میں تھے ان کی موت کا وقت تھا جان کنی کا آلم ہم جس کو کہتے تو زمانے میں یہ ٹیوب لائٹ بھی یہ لائٹنگ یہ کروفر کہاں تھا ان کا انتقال ہو رہا تھا ان کے انتقال کے بعد رات کا وقت تھا ایک عالم دین نے گل کر دیا ان کی موت کے بعد چرا گل کر دیا بظاہر یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو ان سے پوچھا کہ اس موقع پہ تو روشنی کی ضرورت اور آپ نے گل کر دیا فرما اس چراغ میں اب ترکے کا مال ہے اب اس کے وارث جو ہیں وہ مرحوم کے جتنے بھی ورسا ہیں یہ تیل ان کی ملکیت ہے اب یہ گھر والے اجازت دیں تب تیل جلایا جائے اب دیکھی امانت کا کتنا پاس علماء نے رکھا لہذا بڑی ذمہ داری اس آدمی کے جو زکوت لے اور واقعی وہ زکات کے مستحد تک پہنچائے تو یہ آپ ہم پر احسان نہیں کریں بلکہ جس کو زکات دیں گے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ سے زکات لے کر اور ان کے مستحد تک پہنچا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا ہر پہلو واضح ہو گیا اب کوئی نوا سوال کیجیے